ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا کنان اس لیے کہ ہم نے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا تو اس سے پہلے بھی ہم یوسف کے معاملے میں گڑبڑ کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی ہم یوسف کے معاملے میں گڑبڑ کر چکے ہیں تو اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ والد صاحب اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ ہی کوئی ایسا فیصلہ کر دیں لیکن میں مصر کی زمین چھوڑنے والا نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ بھائی تم اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور والد صاحب سے یہ کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے اور ہم تو وہی بات, ہم تو وہی بات کہیں گے جو ہمارے علم میں آئی ہے ہمیں غیب کا علم نہیں پتا چوری کس طرح ہوئی کیا ہوا لیکن بس ہمارے سامنے یہ ہے کہ بن جامین کے اوپر چوری کا الزام لگا اور وہ چوری کے الزام کے اندر پکڑا گیا ہے. اب جس وقت اور اس ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بھی جاری کہہ لینا کہ بھئی آپ کافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جو قافلے والے ہمارے ساتھ تھے ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی جھوٹ کہہ رہے ہیں ہم بالکل سچے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھائی گئے انہوں نے جا کر ساری یہ بات کہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے پھر کوئی لگتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے تم لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے بس میرے لیے تو صبر ہی ہے میرے لیے تو صبر ہی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے اور وہی وہی علم والے ہیں وہی حکمت والے ہیں ہیں حکمت حضرت یعقوب علیہ السلام دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے ٹھیک ہے اور حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر یعنی اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی رونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے تو بیٹے بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں بار بار یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایسا ہی کرتے رہے تو الکل ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے آپ تو ہلاک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو اپنا غم جو بیان کرتا ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں ٹھیک ہے میں تو اللہ تعالیٰ میں تمہار لوگوں کے سامنے تو اپنا غم بیان نہیں کرتا میں تو اللہ کے سامنے اپنا غم بیان کرتا ہوں جی جب ہوئی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ بھیجا کہا کہ بھائی اور جو ساتھ لائے بھی تھے سامان وغیرہ بھی ساتھ لائے تھے کھانے کا وہ بھی ختم ہو گیا جب ختم ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا کہ بھائی جاؤ اور جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو اور بن جامین کو, بن جامین کو بھی واپس لانے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہ کافی ہوتے ہیں مسلمان تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتا یہ لوگ واپس کے نام سے فلسطین سے واپس مسر گئے جب یہ مسر گئے تو ان نام سے اب جا کے پھر اپنا دکھڑا بیان کیا اور کہا کہ ہم بہت مجبور ہو چکے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی پونجی بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے کوئی لاتے پونجی لاتے کوئی سمن لاتے کہ جس کے بدلے آپ ہمیں خوراک دیتے اب تو آپ ہمارے اوپر کیا کر دیجئے کوئی اتیائی کر دیجئے یعنی صدقہ کیجئے ہمارے لیے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی جو ہیں وہ جو ہیں اب جو صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عجر عطا فرماتا ہے تو آپ تو اب ہمارے ساتھ یہی کام کیجئے ہم تو بالکل خالی خالی مخلی آ گئے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب جب یہ ہوا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رونا دھونا کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھی یعنی اس چیز کا پہلے سے ہی ایسے تھے اب جب, جب ہوا تو اب ان سے رہا نہیں گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ کہا کہ تمہیں کچھ پتا ہے تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جب تم جہالت میں مبتلا تھے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا یہاں پر پتا یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا کہ کیا اخلاق تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے ان کو یہ یاد کرا رہے ہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے اپنے جہل کی ایسا کر کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا, کیا تھا اب جو انہوں نے کہا نا کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا تو فوراً بھائیوں کو وہ ہوا کہ یہ تو یوسف ہی ہیں تو یہ جو قرآن پہ ذکر کیا ہے نا یہ بڑے ہی ایک زبردست قسم کی جو عبارت ہے نا وہ بڑے کمال کی وہ ہے کہتے ہیں یوسف یوسف کہتے؟ کیا تم ہی یوسف ہو ان نہ یوسف ٹھیک ہے تو کیا تم ہی یوسف ہو یعنی بڑے ایسے تعجب کے ساتھ تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ جو بن یامین ہے یہ میرا بھائی ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر ایک بات کی جو ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کی وہ یہی کہا کہ جو آدمی تکوے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا تقوی اور صبر یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتے جب بھائیوں نے دیکھا تو بھائیوں کو احساس بھی ہوا تو بھائی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا رتبہ دیا ہے ٹھیک ہے ہم پر ترجیح دی اور یقیناً ہم خطہ کار تھے ہماری طرف سے ہی گڑبڑ ہوئی تھی ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا ایسے ٹھیک ہے تو جب انہوں نے یہ بات مان لی تو حضرت یوسف علیہ السلام اب بھائی اقرار کر چکے تھے اپنی غلطی کا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں آج تمہارے اوپر کوئی بھی ملامت نہیں ہوگی اور اللہ تمہیں معاف کر دے میری طرف سے تمہارے لیے کچھ بھی وہ نہیں ہے اللہ تمہیں معاف کر دے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور کہا کہ دیکھو یہ میری کمیز ہے یہ لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے کے اوپر ڈال دینا اس سے ان کی نظر واپس آ جائے گی اور جتنے بھی بنی جو حضرت حضرت یعقوب کی اولاد ہیں یعنی جو بھی بنی اسرائیل تھے یعقوب سے مراد اسرائیل ہی ہے نا تو تم سب کے سب بنی اسرائیل والوں کو سارے گھر والوں کو مصر میں لے آؤ تو گویا یہ بات ہوئی تھی اس طریقے سے بنی اسرائیل منتقل ہوئے فلسطین یعنی کینان سے کینان سے منتقل ہوئے آ کے مصر کے اندر ٹھیک ہے پھر ہوگا یہی کہ جب یہ اس طریقے سے آگے اب جب یہ لے کر چلے نا یہاں سے جو یہ یہاں سے لے کر چلے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے ہی کہا کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے مصر سے ہی چلے تھے تو انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو نا یعنی سٹھایا ہوا تھا نا وہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے تو آدمی کہتے ہیں یار یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے تو اگر تم یہ نہ کہو نا کہ یہ سٹھایا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو وہ لوگ جو تھے نا وہ اسات پاس پانے والے کہنے لگے کہ آپ اپنی پرانی غلط فہمی میں مبتلا ہو پرانی غلط فہمی میں مبتلا ہو ٹھیک <تصفح> ہے یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یا حضرت یوسف علیہ السلام یہ دونوں کی ایک یعنی معجزہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز مصر سے چلی ہے تو انہوں نے خوشبو محسوس کر لی یہاں پر تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ موجہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا موجا نبی کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا جب حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین کے ہی ایک کنویں میں موجود تھے لیکن اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں چلا اس وقت پتا نہیں چلا لیکن اب دیکھیں مصر اور مصر کہاں اور فلسطین کہاں مصر سے وہ کمیز چل رہی ہے تو وہاں سے خوشبو محسوس کر لی تو یہ اس لیے معذرہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو تب بھی ظاہر ہوا کرتا ہے اب وہ لوگ آگے خوشخبری دینے والے بڑا بھائی یعنی ان میں سے ایک جو بھائی تھا اس کا نام یہودا تھا یہودا تو اسی نے آ کے خوشخبری دی یہودا نے آ کے کہ کہا کہ یہ جو ہے یہ اور آ کے قمیص جب ڈالی ٹھیک ہے تو وہ واقعی ان کی نظر واپس آ گئی پھر یاکو علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم تھے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب بیٹوں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اللہ تعالی سے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے ہم نے واقعی غلطی کی تھی ہم مانتے ہیں اس چیز کو ہم خطا کار ہیں آپ استغفار کر لیجئے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا اسی وقت استغفار نہیں کی. ابھی کرتا ہوں ان قریب تمہارے لیے استحفار کروں گا ٹھیک ہے اللہ بے شک غفور اور رہیم ہے انقریب کروں گا اسی وقت نہیں کروں گا حضرت حضرت یوسف علیہ السلام نے یخر کہ اللہ ہو کہ اللہ تمہاری بخش کرے وہاں پہ حضرت یوسف نے کہہ دیا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تمہارے لیے ان قریب کروں گا اللہ سے استحفار طلب کروں گا یہاں پہ بھی ایک نقطہ ہے وہ ان شاء کو بتاؤں گا اس جگہ پہ جا کے کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو فوراں اللہ یعنی کہہ دیا کہ اللہ تمہیں معاف کرے لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ان قریب تمہارے لئے استقبار کروں گا اب اس طریقے سے یہ لوگ مصر منتقل ہو گئے پورے کے پورے یہ لے کر چلے گئے اور جس وقت یہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے باہر ان کا استقبال کرنے کے لئے اپنے والد صاحب کا اور اپنی والد اور اس سی والدہ کا استقبال کے لیے باہر نکلے اور وہاں پر ہوا تو ان کو بٹھایا اوپر جا کر ارش یعنی ایک تخت پر بٹھایا تو سب کے سب ان کے لیے سجدے میں گر گئے سب کے سب ان کے سجدے میں گر گئے سجدے سے کیا مراد ہے سجدے سے مراد بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سجدہ کس کو کیا تھا کیا اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیا تھا یوسف کے ملنے کی خوشی کے اندر یعنی اس کو ہم کہتے ہیں سیدیہ شکر سیدہ شکر ٹھیک ہے نا تو سجدہ شکر جو تھا یہ کس لیے کیا گیا تھا یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کو کیا تھا لیکن یوسف کے ملنے کی خوشی کے اندر اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یہ سجدہ ہی تھا حضرت یوسف اسلام لیکن یہ تعظیمی سجدہ تھا تعظیمی سیدہ پہلی شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا تعظیمن سجدہ کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تعظیمن ٹھیک ہے عبادتاً نہیں تعظیمن لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر عبادتاً تو پہلے ہی منع تھا تو تعظیمن بھی منع کر دیا ہے کہ بھائی تعظیمن بھی کسی کو سجدہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی آگے جو آئے گی وہ یہ ذکر کریں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکالا یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل میں ڈالا ل... یعنی کہا اللہ نے مجھے جیل سے نکالا یعنی نکلنے کی طرف ہو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکالا اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئے یہاں پر یعنی گاؤں سے کینان ایک گاؤں ٹائپ ہی تھا بالکل تو تمہیں یہاں پر لے آئے ٹھیک ہے اور پھر بھائیوں کو بھی جو تھا بھائیوں پر ملامت نہیں کہ بھائی شیتان نے ہمارے اندر اداوت ڈال دی تھی شیطان نے ایسا کر دیا تھا یعنی بھائیوں کو بھی تاکہ ایک وہ نہ کیا جائے کہ ان کو یہ نہ کہے تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا بھئی شیطان نے ہمارے درمیان فساد ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور اللہ تعالی کا شکر ہی کہ اللہ تعالی اب بڑا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کی تدبیریں بڑی لطیف تدبیریں ہوا کرتی ہیں وہ علم والا ہے وہ حکمت والا ہے ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کے اندر ساری کی ساری یہ پوری کی پوری تو یہ ایک پورا ایک وہ چلا کہ اس طریقے سے یہ لوگ منتقل ہوئے جا کر مصر کے اندر پھر وہاں پر ہی رہے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہاں پر ہی رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی پھر مصر کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپ یعنی اپنی بیٹوں سے یہ چیز عہد اسک... لیا کہ دیکھو بیٹو تم مجھے جا کر ہمارے باپ دادا کی سرزمین ہی کے اندر جا کر مجھے دفن کرنا یعنی فلسطین ہی کے اندر تو کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت علیہ اسلام کا انتقال ہوا اس کے بعد ان کو فلسطین ہی میں جا کر دفن کیا گیا تھا فلسطین ہی کے اندر اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں پر رہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو کہ جب تم لوگ مصر سے واپس جاؤ مصر سے واپس جاؤ تو بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جب تم لوگ مصر سے واپس جاؤ تو میری ہڈیاں واپس لے کر چلے جانا میری ہڈیاں یہاں سے واپس لے کر چلے جانا اور اسی لیے جس وقت حضرت حضرت مسا علیہ السلام نکلے ہیں فرون پیچھے پیچھے گیا تو یہ ساتھ جو تھا یہ حضرت ایک تابوت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں بھی ساتھ لے کر گئے تھے جس کو آپ نے سنا ہوگا وہ ممیز ممیز ہنوت جس کو کہتے ہیں ممیز مصر جو بناتے ہیں نا ممیز ٹھیک ہے وہ سارا کا سارا وہ مسالہ لگا دیا جاتا ہے جس سے تو وہ اس طریقے سے ان کی جا کے کہتے ہیں کہ ان کو بھی پھر دفن کیا گیا تھا فلسطین میں جا کر ٹھیک ہے نا تو یہ ایک پورا کا پورا طریقے سے وہ تھا ٹھیک ہے اور حضرت حضرت جب موسی علیہ السلام نکلے تھے تو وہ وادی تی کے اندر ہی بنی اسرائیل وغیرہ کیونکہ یہ بات مانتے نہیں تھے فلسطین میں جانے کے لیے قوم مالکہ تھے وہاں پر تھے ان سے لڑائی کے لیے ڈرتے تھے بنی اسرائیل ایسی قوم ہے نا بنی اسرائیل ایسی کہ آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کا ذکر پرانے پاک میں بہت زیادہ آیا بہت پرانے پاک کے اندر اور جن پیغمبروں کا ذکر وہ حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہے قرآن پاک کے اندر باقی انبیاء کا ذکر چند بار آئے گا ان کا ذکر کئی دفعات ہے بار بار کیونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے اور بنی اسرائیل کی بیماریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے بار بار کہ بنی اسرائیل میں کیا کیا بیماریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعامات کیے ہیں اتنے انعامات کیے ہیں لیکن یہ ایسی ناشکری قوم ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے جس طریقے سے بھی ہو نا تو امبیا کو ستایا یہ نہیں کہ شکر کرتے کہ بھی ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا فرعون ان کے ساتھ جس طریقے سے ظلم کرتا تھا اور قبتی لوگ جو تھے جو مصری لوگ تھے وہ جو ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا بنی ساحل میں ایون کہ تو وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے تورات کے اندر بھی یہ خود ہی جو ہیں وہ ہیں تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کس قسم کے جا کے حضرت موسیٰ سے کیسی باتیں کرتے تھے حضرت س علیہ السلام جب ان کو لے کر نکلے ہیں نا اور پیچھے جب فرعون آیا تو تورات میں بھی لکھا ہوا فرون آگے آگے جو ہے آگے آگے بحر کلزم آ گیا نہر میں نے بتایا تھا نا آپ کو خلیجے سویس جو ہے خلیجے سویس کا علاقہ جو ہے ہاں خلیجے ہے اور ایک خلیجے سویس ہے تو بحر کلزم اس کو کہتے ہیں جب گئے نا آگے اب یہ صحرا کا علاقہ آگے دریا پیچھے فرعون آ گیا وہ وہاں پہ شروع کر دیا حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں تو مارنا ہی تھا نا تو ہمیں تو مصر میں ہی مار دیتا نا مصر میں ہی مار دیتا ہم وہاں پہ خوش نہیں تھے ہم ان کی خدمت کرتے ادھر ہی مر جاتے ہمیں ہم صحرا میں تو آ کے نہ مرتے نا کم از کم تو, تو تورات میں بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے ان کی تو ایسی یہ ظالم قوم ہے تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ اور ابھی بھی یہی کر رہے ہیں دیکھ لیں کہ یہودی وغیرہ اور کس طریقے سے ان کا مسلم کے ساتھ اور جس قسم کے یہ سلوک یہ پکے دشمن ہیں ہمارے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر بار بار کیا بار بار کیا کہ دیکھ لو یہ ایسی قوم ہے ناشکری قوم ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بات ہوئی تھی اور یہی جب وہ آئے تھے یہ یہودیوں نے ہی میں نے شروع میں بتایا تھا نا یہودیوں نے ہی کہا تھا مکہ والوں سے کہ بھائی جو تمہارے یہ مکی صورت ہے سورہ یوسف تو جس نبی نے آ کر دعویٰ کیا ہے اس سے حضر یوسف کا قصہ تو سننا ذرا حضر یوسف کا وہ تو پتا کرو کہ حضر یوسف, مطلب حضر یوسف کا قصہ نہیں بلکہ یہ کہ سے, فلسطین سے بنی اسرائیل منتقل کیسے ہو گئے مصر کیسے منتقل ہو گئے یہ تو پوچھو تو اس کے بعد پھر یہ صورت پوری کی پوری نازل ہوئی تو یہ ایک وہ ہے تو آپ دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے اور ان کے اوپر جتنے انعامات کیے گئے اللہ تعالیٰ نے انعامات کی وہ کی موجزات ذکر کیے گئے قرآن پاک نے بھی کیا نا آیات آیاتم کہ ناتھ کے اوپر اتنے نشانیاں ظاہر ہوئیں اتنی نشانیاں ظاہر کی گئیں پھر بھی یہ لوگ نہ مانے نشانیاں سامنے دیکھتے تھے پھر بھی کیا کرتے تھے بتوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوئی ٹور پر کے پیچھے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا گائے کی پوجا شروع کر دی تو وہ یہ اس قسم کے وہ دیکھتے بھی تھے سب کچھ کرنے کے باوجود ہر طرح سے ٹھیک ہے جی تو اب دیکھیں یہ آگے جی اور اسی نمبر آئے تھے اسی نمبر یہ آ جائے گا نا فلم اسو استعی اسو کا مطلب ہوتا ہے کہ مایوس ہونا ٹھیک ہے نا یاس کسے کہتے ہیں یاس یاس کہتے ہیں مایوسی کو یاس نا مایوسی کو کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے نا آس ایک ہوتا ہے آس امید اور ایک ہوتی ہے یاس کہتے یا آس لگانا امید لگانا اور ایک ہوتا ہے یاس ٹھیک ہے نا یہ ہوتی ہے مایوسی ٹھیک ہے نا خلاس نجی خلاسو کا مطلب ہے کہ خلصو کا مطلب ہے کہ یعنی یہ آپس میں کیا کرنے لگے مشورے خلاصو نجین چپ, چپ چپ چپ کے چپکے مشورے کرنے لگے خلاص نجیئن چپ کے چپ, چپ کے مشورے کرنے لگے ٹھیک ہے نا فراتا فراتا کا لفظ ہوتا ہے نا فراتا یہ آگے تم زمین لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تم یوسف ٹھیک ہے نا جو تم قسور کر لیا تھا تم نے افرات ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا افراد افراد زیادتی کر جانا افراد کا مطلب کیا ہوتا ہے زیادتی کرنا ٹھیک ہے نا اور اے فلن اب رہا اب رہا کا مطلب یہ ہے نا یہاں پہ یہ متکل کا سیکھا ہے اب رہا یعنی اب رہو تھا لن اب رہا ہو جائے گا تو اب رہو مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا اب رہ عرصہ میں اس زمین سے نہیں ہٹوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیے آپ ذرا اس کو فلم مستعی اسو منہ خلاص نجی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوری بات کر چکے نا فلم مستعیس منہ جب, جب یوسف سے مایوس ہو گئے خلاص تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشرے کرنے لگے خلاص کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کیا ہوئے خلاص ہم کہتے ہیں خلاص یعنی بس کیا ہو جائے خالی چھوڑ دو یعنی خلاس تو خلاص و نجیا یعنی الادہ ہو کر چپکے چپ کے مشورے کرنے لگے کالا کبھی تو ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا تالم ان قد مؤ سکم من اللہ علم تالم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انا اباکم کہ تمہارے والد نے قد مئ سکم من اللہ کہ اللہ کے نام پر عہد لیا تھا اللہ کے نام پر عہد لیا تھا وامن قَبْلُ مَا فرت فی یوسفا اور اس سے پہلے ما تم جو یو جو یوسف کے معاملے میں تم چکے کہ تم پہلے بھی گڑبڑ کر چکے ہو وامن قَبْلُ اور اس سے پہلے ماں فرتم فی کہ جو یوسف کے معاملے میں تم قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے فلاں اب رحل لہذا میں تو اس ملک سے نہیں ٹلوں گا نہیں ٹلوں گا کب تک یہاں تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دیں او یا اللہ علی یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو میں تو نہیں ہٹوں گا وہ خیر الحاق اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو بھائی تو یہ کہیں اس نے کہا میں نہیں جانے والا بس ٹھیک ہے جاؤ اپنے والد کے پاس یعنی واپس جاؤ پکولو پکولو اور ان سے کہو یا یا ابانا اے ابا جان اے ابا جان ان نب ن کا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی یعنی ان نب کہ بے شک کہ آپ کا بیٹا سارا اس نے چوری کر لی وما شاہدنا, وما شاہدنا اور ہم نے تو وہی بات کہی ہے شاہدنا سے مراد کیا کہ ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں الا بما علمنا جو, جو ہمارے علم میں آئی ہے ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آئی ہے وما کننا للغیب حافظین اور غیب کی نگانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی ہم غیب کی باتیں تو نہیں جانتے ہمارے ہمارے سامنے تو یہی ہوا ہے کہ بھائی یوسف بن یامین کے کجاوے میں سے نکل آیا پیالہ اب ہوا کیا تھا یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا کس طریقے سے بس نے چوری کر لی ہے جب یہ ساری اور یہ بھی اب وہ تھا پھر یہ بھی کہا کہ اب باپ تو یقین نہیں کرے گا تو وس علیل کریا تھا اس سال ہے نا یہ اس سال آپ امر کسی گیا اس سال تو و علیل وس ال کریت التی کن فیحا اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجیے کنفیہ جس میں ہم تھے آپ سوال کر لیجیے اس بستی سے, والوں سے جس میں ہم تھے ول ار التی ٹھیک ہے نا ول ار اللتی اکبل اور جس کافلے میں ہم آئے اس سے تحقیق کر لیجیے یعنی اس سے آپ تحقیق کر لیجیے ولی وہی قافلہ اللتی اکبل نافیہ جس میں ہم آئے آپ ان سے تحقیق کر لیں یا آپ ان سے سوال کر لیں ہم آپ کو بالکل سچ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوا ہے وہ ان لساد کن یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں وہ ان لساد کون یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم تو بالکل سچے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے یہ پوری کی پوری ایک یہاں پر انہوں نے بات کر لی والد صاحب کے سامنے جب ذکر ہوا پھر دوبارہ کیونکہ والد صاحب کو پتا تھا کہ بیٹے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو وہ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام ٹھیک ہے نا جب ساری بات کر لی انہوں نے ویسی ہی بات کی جا کے والد صاحب سے ایسے ہی بھائیوں نے جا کے یہی کہا جو بڑے بھائی نے کہا تھا بھائی ایسے کرنا کالا تو یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کالا ان کا بل سب غلط لکم سب غلط لکم انفکم امرا سب لکم انفسکم امرا انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے سب ولت انفسکم یعنی ٹھیک ہے. ہے نا یعنی تمہارے دلوں نے بنا لی ہے لکم تمہارے لیے امراً ایک بات ٹھیک ہے نا کا فائل کیا ہے انف کہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک نئی بات بنا لی ہے فصبر جمیل اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعہ اس اللہ ان بہم جمیعہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے ائے یا اتایاتی کا میں نے بتایا نا با ہے تو کیا مطلب ہے لانا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے ائے انہو انہو هو العلیم الحکیم بے شک اس کا علم بھی کامل ہے حکمت بھی کامل ہے یعنی اللہ تعالی علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے تو یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے اور اس کے اندر بھی دیکھیں نا یہ صبر کا اعلیٰ مقام صبر کا اعلیٰ مقام کہ کیا کچھ ہوا ایک بیٹا پہلے گیا پھر دوسرا بیٹا گیا لیکن اس وقت بھی کیا کہا جا رہا ہے صبر جمیل اور یہ بھی ساتھ کہ ان نغول علیم الحکیم کہ اللہ علم والے بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں ٹھیک ہے اللہ علم والے بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غم پیش آ جائے تو اس وقت فوراً سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں تو علیم کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں اور حکیم کا مطلب ہے کہ ان وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ حکمت سے, حکمت سے بھرپور ہوتا ہے حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس میں کیا ہے تو اللہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں تو یہ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے نا اس سے بڑی تسلی ہو جاتی آدمی کو ٹھیک ہے جی وائس آ رہی ہے جی وائس اوکے okay? ٹھیک آگے یہ جب بات ہوگی وہ تول ان وطول عن اب حضرت یوسف حضرت یقو علیہ السلام نے منہ ان, وطول ان, ان سے منہ پھیر لیا انہوں نے وکلا اور کہنے لگے یا اصافا, یا اصافا, ہائے یا اصافا. یعنی ہائے اس یافا یاد کہتے ہیں نا ارب جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اصفا ٹھیک ہے یا اصفا علی یوسفا ہائے یوسف ہائے یوسف وب یزت ائی نہ اور ان کی دونوں آنکھیں سفید پڑ گئی تھی وب عزت یعنی کیا مطلب کہ ایب، یعنی ایب سے مراد کیا ہوتا ہے اب مطلب سفید پڑ گئی تھی ائی ان کی دونوں آنکھیں یعنی کیا مطلب بینائی چلی گئی تھی ان کی وب عزت ائی نا من الحسن یعنی غم کی وجہ سے مینل حس نے ان کی دونوں آنکھیں سف... یعنی سفید پا... پا... ہو گئی تھیں کس وجہ سے غم کی وجہ سے وہ ہوا قزیم اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے قزیم کہا جاتا ہے دل دل ہی دل میں اُڑتا جاتا ہے نا دل میں کرتا رہنا گٹتا گھ... رہنا غم کی وجہ سے تو اتنا غم تھا کہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے کالو قولو... کالو قولو... تل تللاح... اب ان کے بیٹے کیا کہنے لگے ان کے بیٹے کہنے لگے کالو قولو... تل تللاح... اللہ کی قسم تفتاؤ یوسفا تکون من الحال اللہ کی کسم آپ تا یوسفا آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے حتہ تکون ہر یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں او تکون من الحالکین یا ہلاک ہو بیٹھیں گے آپ اس طرح کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو یا تو بالکل گھل گھل کر ختم ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے آپ جو آپ بار بار یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں تو بیٹے کہنے لگے تو کولا یعقوب علیہ السلام نے کہا ان نما اشکو بسی وحسنی اللہ ان اشکو یعنی میں تو فریاد کرتا ہوں بسی وحسنی اپنے رنج و غم کی فریاد کرتا ہوں اللہ اپنے اللہ سے اشکو کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا اچھا شکایت کرنا لیکن یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام شکایت نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے نا شکایت نہیں فریاد ہے ٹھیک ہے یہ لفظ نہ ترجمہ, ترجمہ کر دیجیے گا کہ لفظ ترجمہ کر دیا کہ جی شکایت ان نما اشکو رنج و غم کی فریاد کر رہا ہوں اللہ, اللہ کی طرف وہ عالم و من اللہ مال تعالمون اور میں اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو یہ تو میرے اللہ سے دعا ہے ایک قسم کی میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں تو وہ فریاد کرنے میں فرض نہیں ہے ٹھیک ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا رضا القضا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی رضاب القضا کے نا دعا بھی نہیں کرنی چاہیے غلط رضا القضا میں دعا بھی نہیں کرنی چاہیے بھئی رضا القضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کرنا چھوڑ دو دعا تو کرنی چاہیے رضا القزاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دعا کرے لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اپنی اپنا اظہار ضرور کرے کہ یا اللہ میں کیا ہوں محتاج ہوں آپ کی آب میں آپ کے دعا کرنے کے اوپر محتاج ہوں آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے ٹھیک ہے تو یہ چیز اس لیے دعا کرنا رضا بالقضاء کے خلاف نہیں ہے ہاں رضا بالقضاء کے خلاف کیا ہوگا کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کے اوپر واویلا کرے کہ میں تو دعائیں کرتا ہوں اور قبول نہیں ہوتی تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو اب جب یہ ساری بات ہوگی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو یا بنی یا میرے بیٹو از ہبو از ہبو جاؤ فتح میں یوسفا ہے یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ یعنی فتح من میں یوسفا واقعی ہے تم یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ ولاسو مر من من روح اللہ مر اللہ اور اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اللہ یعنی اللہ کی رحمت سے تم نہ امید نہ ہو انہو لا یئسوا مِرَاحِ اللّٰہ القوم الکا الا اور یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں جو کافر ہیں جو کافر ہیں وہی نا امید ہوا کرتے ہیں باقی تو نا امید نہیں ہوا کرتے یہ بھائی چلے گے واپس گئے فلما دخلوا علیہ چنانچہ جب یوسف کے پاس پہنچے قالوا تو وہ بھائی کہنے لگے یا ایوہل عزیز یا ایوہل عزیز یعنی اے عزیز مسنا مسنا وا یعنی ہمیں بھی پہنچی ہے اور ہمارے گھر والوں کو بھی کیا چیز پہنچی ہے عظر ظر کا مطلب ہوتا ہے یعنی تکلیف مصیبت ٹھیک ہے نا عظور ہمیں یعنی ہمیں پہنچی ہے سخت تکلیف ہمیں پہنچی ہے جے ان ذاتم مسجم اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں وجہ یعنی ہم لائے ہیں باہر یہ نا تو ہم لائے ہیں کیا مطلب وزا کسے کہتے ہیں وزا یعنی سامان کو کہتے ہیں نا وزا سامان کو ہیں مسجد یعنی ایک معمولی سی ہم پونجی آپ کے پاس لائے ہیں معمولی سی پونجی ایک آپ کے پاس لائے ہیں فاؤفیلا نلکیلا آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجیے اس کے بدلے نا دیجیے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے فاؤفیل آپ پورا پورا ہمیں کیل کر دیجیے یعنی پورا پورا غلط دے دیجیے و تصدکا اور ہم پر کیا کریں آپ احسان کیجیے ان اللہ یز المتین اور اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا عطا فرماتا ہے تو ہم تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمیں دیں گے یہ اس پونجی کے بدلے نہ دیجیے غلہ غلہ آپ ہمیں پورا پورا دے دیجیے یہ تو بس ویسے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بس یہی چیزیں اب جب یہ بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اب یہاں پر وہ ہو گیا اب بول پڑے کال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہل علیم تم ماں فالتو یوسف ہل علیم تم تمہیں کچھ پتا ماں فالتو بھی یوسفا واقعی تم جاہلون کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا, کیا تھا تو جب تم جہالت میں مبتلا تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اب جب انہوں نے یہ کہا نا اب فور بھائی جو ہے نا ایک دم ان کو جس میں شوق لگنا کہ ایک دم وہ لگا تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ کیا کہہ لوں تو وہ पुण بول اٹھے انتا یوسف ان نقل انتا یوسف ارے کیا تم یوسفی ہو ارے کیا تم یوسفی ہو یوسف یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے من اللہ علیہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا دیکھیں یہاں پر بھی کیا شکر یہ نہیں کہا بھائیوں کو کہ بھائی تم نے مجھے وہ کیا تھا میں غلام بنا تھا قید خانے میں گیا یہ ہوا یہ ہوا نہیں نہیں من اللہ علیہ اللہ نے ہمارے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے ان من کی و یسبر ان میت کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے من میتکی جو تکوا اور صبر سے کام لیتا ہے فن اللہ تو یقیناً یقیناً فائن اللہ تو بے شک اللہ اللہ یوزی و اجر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا یہ شرط آئی ہے نا تو شرط کے اوپر جزا کیا ہوا کرتی ہے مرتب ہوا کرتی ہے جب شرط پوری ہو جائے تو بھی آیا کرتی ہے یاد رکھا کریں ٹھیک ہے نا جب شرط آتی ہے تو کیا آتی ہے بھی آتی ہے مثلا کوئی بندہ کہتا ہے اگر سورج نکلے گا تو روشنی ہو جائے گی اگر سورج نکلے گا تو روشنی ہو جائے گی جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے روشنی آتی ہے نا اللہ, یہاں پہ کیا جو آدمی بھی کیا کرے گا جو آدمی بھی من آیا من ٹھیک لیے یہ کیا مزوم ہے اصل میں یقینی تھا میں یا تکی وہ یسبر یس برو تھا وہ ہو گیا یہ جو ساتھیوں نے پڑھی ہو, ان کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا صبر لے گا فاً اللہ محسن اور ان اللہ کے ساتھ تاکید کے لیے بے شک وہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اس لیے معلوم ہوا کہ تقوی اور صبر سے جو بندہ کام لے گا اگر کوئی بھی پریشانی آئے تو تقوی اور صبر سے کام لیجئے ادھر ادھر دوڑنے کی بجائے تقوے سے کام لیجئے گناہوں سے توبہ کیجئے تو بس وہ پریشانی ختم ہو جائے گی ہمارے ہاں پریشانی آتی ہے تو ہم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں عاملوں کے پاس کچھ ہو گیا پتہ کرو جا کے عاملوں سے پتہ کرو ٹھیک ہے اور بعض تو ایسوں کے پاس جاتے ہیں جو باقاعدہ جادوگر ہوتے ہیں وہ عامل کیا وہ جادوگر ہوتے ہیں تو ان کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو صبر کرو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ہی کہا جا رہا ہے نا کہ حضرت یوسف اسلام کہہ رہے میں یت تقی وہ کہ جو تقوی اختیار کرے گا صبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ادر کو ضائع نہیں کیا کرتے احسان م... یعنی جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں جب بھائیوں کو یہ بات پتا چلی تو اب وہ کہنے لگے کالو تو بھائی بول انہوں نے کہا تاہ اللہ کی قسم یعنی ولہ بھی آتا ہے نا تاہ باہ یہ سارے کے سارے الفاظ اس طرح استعمال ہوتے ہیں نا ط ہے بلّہ یعنی اللہ کی قسم کے لیے کہتے ہیں تلّاہ اللہ کی قسم لقد آ الله کل علین لقد آ سر کل اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے لکد آ سرا کلّہ اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دے دی ہے وہ ان کنہ لخاتین اور ہم یقیناً خطا کار تھے وہ ان کنہ لخاتین اور ہم یقیناً خطا کار تھے یہ ان جو ہے نا ان یہ کیا ہے ان یہ ان کون سا ان ہے جو ساتھیوں نے صرف پڑھی ہوئی ہے یہ کون سا ٹھیک ہے ان ہے یہ ان کنہ لخاتین یہ ان کون سا ہے ان شرتی ہے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ان مخفا من مسقلا مخففا من مسقلا سن ان مخفا منل اصل میں انہ تھا اس کو ان بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان میں سے ہے یہ انشاءاللہ میں اجرا کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا اجرا کی کلاس میں جس وقت وہ آئیں گے کہ کی کیسے پتا چلتا ہے کہ ان مخفہ من مسقلہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا ان ہے ٹھیک ہے نا مخففا مخفا تخفیف کر دی گئی ہے مسقلہ شکیل سے ٹھیک ہے نا مخففا من مسقلہ یہ ہوتا ہے یہ تراکیب کے اندر استعمال کرتے ہیں ان من میں فلائیں تو اس کی وہ بتاؤں گا علامات بتاؤں گا کیسے پتہ چلتا ہے آدمی کو ان کنہ کہ ہم کیا تھے یقیناً ہم خطہ کار تھے اسی ترجمہ میں نے کیا کہا ترجمہ یوں ہے نا ہم یقیناً خطہ کار تھے ہم یقیناً خطۂ کار تھے اب آئے گا کولا یوسف بول پڑے لا تسری علی کم لا تسریبہ علیکم اللہ تصریم آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یخ فر الم فوراً یق فر اللہ لکم کہ اللہ تمہاری کیا کرے اللہ تمہاری یعنی اللہ تمہیں معاف کرے وہ ارحم الرحمین اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے وہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تمہاری بخش کرے فورن معاف کر دیے دیکھیں کیسے از ہبو بھی ٹھیک ہے نا کے بعد با آ گیا یہ مطلب ہے لے جاؤ زہابا کا معنی ہوتا ہے گیا ٹھیک ہے نا زہابا کا معنی کیا ہوتا ہے گیا یہ با آ گیا تو اس کا مطلب ہے لے جاؤ ٹھیک ہے نا از ہبو میری کمیز لے جاؤ ہاضا یعنی یہ میری کمیز لے جاؤ ٹھیک ہے نا ہاضا یہ میری لے نا تو اب کیا جائے گا یہ امر ہے الکو الکی الکیا الکو ٹھیک ہے نا الکو اور اگر ماضی کا آپ کو کیسے پتا چلے گا اگر ماضی کا سیگا ہوتا الک ہوتا ماضی کا سیگا ہوتا تو یہ ہوتا الک ناقص کے سیگے پکڑنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے یہ الکو ہے تو یہ کیا امر سلام علیکم و رحمۃ تو الکو سمجھ آ نا الکو کیا ہے یہ امر کا سی ہے امر کا سی گا ناقس کے اندر امر جو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں ابھی الکو تو ڈال دو الکو الا وج ابھی میرے والد صاحب کے چہرے پر یاتی بصیرن یاتی اصل میں کیا تھا یاتی تھا کیا تھا یاتی تی یہ آخر سے یا کدھر چلی گئی ہے یہ یا کدھر چلی گئی ہے یا کدھر چلی گئی ہے یا تی تھا تو یا تی بن گیا یا کدھر چلی گئی ہے یہ بھی جواب امر ہے کیا ہے جواب امر ہے اور ناقص ہے نا اور میں نے جو کروایا تھا ناقص کے حوالے سے میں نے بتایا تھا نا کہ کیا ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے نا اس میں سے کسی ہسفے نون ہسف نون اور فلاں یہ ہسف لام ہسف لام جو ہم کرتے تھے ٹھیک ہے تو لام کلمہ ہزف ہوا ہوا ہے یا تی اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. میں جلدی سے وہ کر لیتا ہوں وہ یہ کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت اس کے پاس تھے عزیز مصر کے پاس تھے جس وقت تو انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہ وہ اپنے والد صاحب کو بتا دیتے کہ بھئی میں اس مصر کے اندر خیریت سے ہوں پیغام پہنچا دیتے کسی طریقے سے کیونکہ عزیز مصر نے تو ان کا اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا تو انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا ایک چیز چلیں اگر کوئی کہے کہ جی یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ جی وہاں اس وقت وہ بتا نہ سکتے ہوں جیل خانے میں گئے تب بھی نہیں بتا سکتے تھے لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام باقاعدہ بادشاہ بن گئے تھے تو انہوں نے پھر اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں بتایا کہ والد صاحب تو ذہری بات ہے میرے غم کے اندر گھلے جا رہے ہوں گے تو میں ایسا کر لوں کہ میں والد صاحب کو بتا دوں کہ جی میں مصر کے اندر بالکل خیریت سے ہوں تو آپ فکر نہ کیجئے ٹھیک ہے نا تو, تو کوئی ایسی وہ نہیں تھی تو اس کا جواب ہمیں کہیں کسی جگہ پہ بظاہر ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کا جواب ہمیں ملتا نہیں ہے بس یہی ایک سمجھ میں جو آتی ہے جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی اس بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید اجازت نہیں تھی ان کو کہ بھئی آپ بتا دیں یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ ایک وہ تھی کہ تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ان کا درجہ اور بلند کیا جائے صبر کی وجہ سے کہ وہ صبر کرتے رہیں گے صبر کرتے رہیں گے ان کا درجہ اور بلند ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا وجہ کیا تھی تو بس شاید اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ بھئی آپ نے بتانا ہے اور اس میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ تھیں وہ کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے نا کہ کیا وہ حضرت یوسف اسلام نبی تھے یا رسول میرے اس ابھی ذہن میں نہیں ہے نہ میں نے اس کو کہیں دیکھا کہ ان کا کیا وہ تھا ٹھیک ہے لیکن بظاہر جو ایک وہ لگتا ہے کہ جو وہ ہیں بظاہر تو شریعتیں مختلف مختلف لگتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ مجھے نہیں پتا اس بارے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں کیونکہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی اپنی الگ شریعت ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے اس ان کی اپنی ایک شریعت ہوا کرتی ہے اس لیے یہ مجھے نہیں اس کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا رسول کا درجہ تھا یا نبی کا درجہ تھا یہ مجھے نہیں معلوم اس بارے میں دیکھ لیں اگر کسی کو کسی نے دیکھا ہو کسی جگہ پہ لکھا ہو اگر کوئی باقاعدہ کسی باقاعدہ ہو کوئی حوالے کے ساتھ بات ہو تو ٹھیک ہے حوالے کے ساتھ ہو ایک بات یاد رکھیے گا ہمارے مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں تو اسرائیلی روایات کو بھی ذکر کرتے ہیں اور اس جو درجہ ہوتا ہے وہ اسرائیلی روایت ہی ہوا کرتی ہے وہ یقینی درجہ نہیں ہوا کرتا اس کا اس لیے اسرائیلی روایات کے بارے میں اگر قرآن پاک اس کے خلاف کوئی بات نہیں بتاتا بس یہ سمجھے نہ اس کا اس کو وہ مانے کہ ہاں جی بالکل صحیح بات ہے اور نہ اس کا انکار کریں نہ تصدیق کریں اور نہ تقسیب کریں اس کی اسرائیلی روایت کی اسرائیلی روایت کی نہ تصدیق ہونی چاہیے نہ تقسیم ہونی چاہیے جس کے بارے میں قرآن یا حدیث نے نہیں بتایا ہاں جس نے قرآن اور حدیث نے جس بارے میں بتا دیا ہے اور اسرائیلی روایت بھی آ رہی ہو اور اسرائیلی روایت قرآن کے خلاف جا رہی ہو تو پھر ہم قرآن کی بات کو ہی مانیں گے حدیث کی مانیں گے اسرائیلی روایت کو نہیں مانیں گے پھر تو اس لیے جو روایات ہوتی ہیں بعض ہمارے اندر کئی چیزیں ایسی مشہور ہو چکی ہوتی ہیں جو اسرائیلی روایات ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی مشہور ہو چکی ہوتی ہیں کہ کہ ہمیں یقین کا درجہ ہم ان پہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ یقیناً یہی بات ہے تو جب اس کے بات اگر خلاف کی جاتی ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو بات اس طرح ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب نکال لیں جی سرف والے ساتھی عمر کی گردان آ گئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر کی گردان ٹائم ہمارا پاس تھوڑا ہی رہ گیا. عمر کی گردان ٹھیک ہے نا امر معروف امرے معروف یعنی یہ غائب کا سیگا وہ آ جائے گا فصل نمبر پانچ امر کی گردان ہو گیا جی فصل نمبر پانچ امر کی گردان امر معروف ٹھیک ہے نا امر معروف اس میں سب آ جائیں گے غائب کا بھی وہ آ جائے گا اور سارے وہی جو چودہ سیگے ہم بنائیں گے نا تو اسی طرح ہی طریقے سے وہ بن جائے گا اب دیکھیے پہلا کیا ہوگا لیجا پھل کیا ہوگا لیجل لیجا فل لیجا فلا لیجا آسان ہے دیکھیں آپ کو یا فالو کی گردان اگر آتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا یا کی گردان آپ یاد کر لیں آگے گردانے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے یا فلو یا فلاں یا فلونا تف فلو تفلان تو آپ دیکھیے گا ذرا اس کو کیسے بنائیں گے لیجا فل لیجا فلا یا فلنا ٹھیک ہے اب کیا آ جائے گا افل افلا افلو افلی افلا اف النا ٹھیک ہے لی افل لی نفل ٹھیک ہے تو کس طرح ہوں گے لیفل لیفلا لیف الفل فلا لی, لی, لی, افل, لی, لی, لی, لی, لی فلنا افل افلا افلو افلی افلا اف النا لی افل لی نفل ٹھیک ہے چودہ سیگے آپ کے پورے ہو گئے چودہ سیگے پورے ہو گئے یہ کیا ہے یہ معروف کی گردان ہے معروف کی گردان ہے مشکل تو نہیں ہوگی اف اب آپ نے صرف اس میں یاد کرنی اف ال افلا افلو علو ٹھیک ہے اف علی اف ٹھیک ہے نا یہ چیز آپ نے وہ کرنی ہے اس کو دیکھ لیں افل ال افلا افلو افلی افلا افلنا اور بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ غائب کے سیگوں کو الادہ ذکر کرتے ہیں غائب اور متکلیم کو ایک جگہ ذکر کرتے ہیں اور حاضر کے س... امر کے الادہ ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے خود جو پڑھی ہے وہ الادہ پڑھی ہے امر حاضر معروف کی امگردان الادا کرتے تھے امر حاضر معروف افل افلا افلو اف علی افلا افلنا ٹھیک ہے امر حاضر معروف کی اور پھر ہم کہتے تھے امر غائب معروف اس میں متکلی سی یہ بھی شامل کر لیتے تھے وہ ایزی رہتا ہے جو الادہ علادہ ہوتا ہے وہ ویسے واقعی ایزی رہتا ہے ویسے وہ میرا خود یہ خیال ہے کہ وہ ایزی ہے یہ جس طرح لکھا ہوئی ہے مشکل ہے اکٹھا کر کے اس میں چھ چھ سیگے نا غائب کے اندر آٹھ سیگے آتے تھے غائب کے اندر چھ غائب کے ہوئے دو متکلن کے بھی غائب کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور چھ حاضر کے اعلیٰ سی کے ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں یوں زبان اٹکے گی زیری بات ہے جب چل رہے ہوں گے فل فلنا افل یاد کی نفل یہ غائب کی وجہ تھی اور حاضر کے افلی فلاح فلو افلی افلنا بس اچھے دیکھ لیں جس طرح آپ لوگ اس طرح آپ کریں امر معروف لیجیے کتاب میں جیسے لکھی ہوئی امر مجھول امر مجھول کیسے آئے گی لیفل، مجھول جو ہے نا وہ بڑا آسان کام ہوگا چوتھا سی کے اٹھے ہو جائیں گے یہ آسان ہی ہے لیجو فل لیجو فلا لی تو فل تو فلاں فل نہ تو فلاں اس طرح ہو جائیں گے سی کے پورے ہو گئے ٹھیک <تصحیح> ہے جی امر معروف اور امر مجھول ہوگی آگے بھی چلیں گے ہم تو امر معروف بانون سکیلا امر معروف بانون سکیلا امر معروف بنون شکیلا لیف النا لیف الف النا لیتا فلان لیف ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کیا فرق ہے امر معروف بانون سکیلا میں اور مزارے بانون سکیلا میں امر معروف بانون سکیلا میں اور مزارے بانون سکیلا میں جو ابھی آپ نے پیچھے گردانے کی تھی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا بھی تھا آپ کو کیا فرق ہے مزارے بانون سکیلا میں اور امر بانون سکیلا میں ہاں نا لام پر کیا ہوتا ہے لام تاک لام تاک ٹھ وہ لام وہ تاک وہ لام تاک تھا،, تھا؟, تھا جو امر میں آتا ہے وہ کیا کہاتا ہے لام تاقید تو لام تاک کیا ہوتا ہے مفتو ہوا کرتا ہے مزارے میں مزارے میں آیا نا تو وہ کیا تھا وہ مفتو تھا مزارے میں مفتو تھا اور جو امر میں یہ لام آ رہا ہے نا یہ امر کا لام ہے چاہ یہ کس کا لام ہے یہ امر کا لام ہے اور امر کا لام کیا ہوا کرتا ہے یہ مکسور ہوا کرتا ہے پہلے بھی دیکھیں نا لیا فل یا فلا لیا فلو تو امر والا لام کیا ہوا کرتا ہے مقصور کسرے والا زیر والا اور تاکید والا جو لام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ مفتو ہوتا ہے تاکید والا لام مفتو ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا وہ مفتو آ رہا ہے اور یہاں پر مقصور آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی ہے اب آ تھی امر بانون سکیلا امر مجھول بانون سکیلا لیو فلنا لی یو فلانے تو تو تو تو تو تو تو فلنا لینو فلانا ٹھیک ہے جی بس میرے خیال میں آج یہی آپ کر لیں اتنی یہ چار گردانیں ہی کر لیں یہ چار گردانے ہی کر لیجئے اور یہ کرنی ہے جی گزارش ہے آپ سے گزارش ہے خدا را تھوڑی سی ذرا ہمت کیجئے ہمت کیجئے اور محنت کریں اور یاد کیجیے گردانے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا مزہ آئے گا جس وقت آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہوگی اور اچھے طریقے سے پڑھی ہوئی ہوگی آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا مزہ آئے گا میں اس لیے آپ کہتا ہوں دیکھیں نا یاتی کیسے آیا فلاں کیسے آیا یہ کیسے آیا جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے نا پھر آدمی کو مزہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تا, یہاں پہ کیا چیز ذکر ہو رہی ہے کیسے وہ کیا جا رہا ہے اور ترجمہ کرنا خود بخود ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی ترجمہ کیسے کرنا ہے اس کا لیکن اگر وہ نا جو بغیر گرامر پڑے ہوئے ترجمے رٹا رٹ لیتے ہیں، یہ اس کا حق ادا ہی نہیں کرتے پھر. وہ کہتے ہم ترجمے کر لیتے ہیں فلاں کر لیتے ہیں ان کو وہ مزہ نہیں آتا جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے علا، علا وجل البیرہ جو ہے نا سمجھنے کے لیے وہ پھر آپ کو گرامر آنی چاہیے پھر آپ کو قرآن پاک کی تفاصیر کا بھی پتا ہو اور جو قصص ذکر ہوئے جس طریقے سے تو پورا کا پورا ذکر ہو اور آپ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر وہ بناتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا کس طریقے سے بات ہوئی ٹھیک ہے جیسے مفسرین نے لکھا ہوا ہوتا ہے آپ نے دیکھ پڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں وہ ساری کہانی ہے یہ نہیں کہ خود اپنی مرضی سے کہانی بنانا شروع کر دیں یہ مطلب نہیں ہے مفسرین نے جس طریقے سے ذکر کیا ہوا ہوتا ہے پھر جب بندہ وہ پڑھتا ہے اور قرآن پاک کا پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ پوری اسٹوری جو ہے نا وہ ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے وہ پورا کا پورا چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح سمجھ آئے گی پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا قرآن پاک پڑھنے کا ورنہ پھر یہی ہوگا اگر صرف ناو نہیں آتی تو بس پھر یہی ہوگا کہ کوئی بھی وہ کر لیا تو ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہے سگا نہیں پہچانیں گے تو ترجمہ کیسے کریں گے ہاں رٹا لگا لیں وہ اور بات ہے رٹا لگا لیں ٹھیک ہے جی تو اس لیے ذرا ہمت کرنی ہے آپ لوگوں نے جو سرف والے ساتھی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جو ہیں جو نہیں بھی پڑھتے وہ بھی ہمت کریں وہ بھی پڑھیں وہ کیوں نہیں پڑھتے سرف پیرا یا گرامر کیوں نہیں پڑھتے ہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے میں تو روزانہ ٹائم بھی صرف پانچ دس منٹ سے پندرہ منٹ مشکل سے گرامر کے رکھے ہوئے ہیں کہ بس وہ پڑھاتا ہوں صرف گرامر کے اور اگر روزانہ آپ پندرہ سے بیس منٹ بھی ان کو یاد کرنا شروع کریں گردان پندرہ منٹ میں ہمیں لگیں گردانے یاد کرنے کے لیے پندرہ منٹ روزانہ آپ دیتے رہے پندرہ منٹ تو آپ کو گردانے یاد ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے جی تو کل ہم انشاءاللہ اس کا باقی دو گردانے بھی پڑھیں گے اور امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بھی پڑھیں گے اور اس طریقے سے یہ ساری ہماری وہ مکمل ہو جائے گی امر کی گردان مکمل ہوگی پھر آگے نہیں کی بھی ہے اور کل بھی بتا دیا تھا آگے بھی سن لیجئے پیر اور منگل ہر ہفتے انشاءاللہ پیر اور منگل ٹھیک ہے منڈے ٹیوزڈے ناہ, ناہ کی کلاس ہوا کرے گی ناف کی باقی چار دن ہماری سرف کی کلاس ہوا کرے گی یعنی بدھ جمعرات جمعہ اور ہفتہ سرف کی کلاس ہوا کرے گی اور پیر اور منگل نہ مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب کی جس جن کی یہ علم و صرف ہے ٹھیک ہے تو وہ, وہ اس میں آپ لوگوں نے بھی اس میں ساتھ ساتھ بیٹھے وہ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جو نئے ساتھی بھی ہیں وہ بھی اس میں وہ ہو جائیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ وہ بڑے آسان طریقے سے ہم انشاءاللہ کریں گے اس کو بھی اس میں تو آپ کو رٹا لگانا ہے نا اس میں انشاءاللہ بس یہ ہے کہ چھوٹا موٹا آپ یاد کریں اور پھر جب اجرا ہوگا تو آپ کو خود بخود چیزیں یاد ہو جائیں گی اس میں سے چیزیں یاد میں لیکن یہ یاد کرنا ضروری ہیں اس میں عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں عقل کا تعلق ہوگا عقل کا تعلق کچھ نہیں ہے ادھر رٹا ہے سرخ میں رٹا لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی ٹائم ہو گیا بس انشاءاللہ پھر مائک فری ہے تو بس اب کل انشاءاللہ پھر باقی ہوگا سبق وغیرہ جو جتنا بھی ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم اللہ جس نے سوال وغیرہ کرنا ہو تو پھر وہ پرسنل میسج میں کر لے